ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے واقعات بھی رواں ہوئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے چنانچے شفا شریف میں حضرت عیاز رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا خواجہ حسن نسلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی بیٹی کو فلا ویرانے میں پھینک دیا تھا پہلے لوگ زندہ بچیوں دفن کرتے تھے زندہ درخواست کرتے تھے پھینک آتے تھے ضائع کر دیتے فلاں اور وادی میں پھینک دیا تھا یہ سن کر شفیق کے امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس لڑکی کا نام لے کر یوں آواز اے بنتے پولا اللہ تبارہ کا بتا کے حکم سے زندہ ہو جا زبان حق کے ترجمان سے یہ فرمانا تھا کہ فوراً وہ لڑکی زندہ ہو کر حاضر ہو گئی اور عرف کیا کا کا یا رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نے بیٹی تیرے ماں باپ ایمان لا چکے ہیں کیا تو چاہتی ہے کہ تجھے تیرے والدین کے سپرد کر دیا جائے یہ سن کر لڑکی نے اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں نے اپنے رب کریم کو والدین سے زیادہ مہربان پایا ہے اس لیے مجھے یہی رہنے دیں گے بہرحال میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ دکھانا مقصود تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بچی کو زندہ کر کے دکھایا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ